السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے <تصفح> وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة ومن يدع الله ورسوله فقد رشدًا واهتدًا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 اللہ مسلیہ محمد علی محمد کما صلی تالا ابراہیم والا علی براہیم مجید اللہ بارکل محمد علی محمد کما بارک تالا ابراہیم والا علی براہیم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم و اولادكم تذكير ومن يَفْعَلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اما بعد ہر قسم کی حمد و سرا بزرگی بڑھائی تعریفات اللہ وحد لا شریک ذات مبارکہ مقدسہ مطالعہ کے لیے بے شمار لا تعداد انگن لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام المبیا خاتم المبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ المنافقون کی انتہائی مختصر سی اور چھوٹی سی ایکت ہے اللہ تعالی کا یہ انداز خطاب ہے انداز بیان ہے الفاظ کے لحاظ سے جملوں کے لحاظ سے بہت ہی محدود بیان ہوتا ہے خطاب ہوتا ہے فرمان ہوتا ہے لیکن وہ محدود الفاظ محدود جملے مانویت کے لحاظ سے مقصد کے لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے وہ لامحدود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مخاطب کیے ہیں خاص طور پر انسانوں میں سے ایک طبقے کو مخاطب کیے ہے اور وہ خطاب بھی ان کے وصف کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیے ہیں انسانوں میں سے صرف ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے لیکن ایمانداروں میں سے پھر ہر بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے ایماندار ہونے کا دعویٰ تو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو نہیں چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایماندار کہہ رہا ہے وہ بھی ایماندار بن رہا ہے ان کے کہنے پر ہی فیصلے ہو جائیں گے اللہ رب کریم ان کے اعمال کو چیک کرے گا ان کے قول و فیل کو دیکھے گا اور پھر وہ لوگ اس دائرے میں داخل ہوں گے جو اللہ سے کچھ حاصل کریں گے جن اللہ تبارک بات نوازے گا اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں آج دنیا کا مزاج دیکھ لیں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی صبح و شام دن رات بھاگ دوڑی چلے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ریل پہل کو دیکھ لیں کہیں بھی آپ کو ٹہراؤ نظر نہیں آئے گا چھٹی کا دن ہے تو پھر بھی دیکھ لیں یہ انسانیت کا جم گٹا اور یہ رش کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ انسان کہاں جا رہے ہیں کسی بھی سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائے آپ کو سڑک پار کرنے کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا کوئی ایک گاڑی بھی دیکھ لیں وہاں سے آپ کو شان نظر نہیں آئے گی دھڑا دھڑ لینے لینے جا رہی ہے اور پھر جلد بازی اتنی رفتار اتنی کہ اگر سگنل بند بھی ہو جائے تو تب بھی کہیں نہیں رکتے آخر یہ انسان کہاں جا رہا ہے کہاں اس کی منزل مقصود ہے اور یہی حال انسان مارکیٹوں میں دیکھ لے اور جگہوں پہ دیکھ لے کہیں لوگ رو رہے ہیں کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے کہیں ڈانس ہو رہا ہے کہیں ہنسی مزاق ہو رہا ہے کہیں خوشیاں کہیں گمیاں لیکن یہ انسانی زندگی جو ہے اس کا ٹھہراؤ نہیں ہے سارے کام انسان کر رہا ہے لیکن انسان اپنے انجام سے بے خبر ہے اپنے ٹائم سے بے خبر ہے اپنے وقت سے بے خبر ہے اسے یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے آپ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں تو وہاں رش دیکھ لیں یہ ساری انسانیت کی چہل پہل دوڑ. اگر اللہ کے خوف اللہ کے ڈر اللہ کے دین اللہ کے کام کے لیے نمازیں ہو رہی ہے جمے ہو رہے ہیں <coughs> پروگرام ہو رہے ہیں سڑکوں پہ یا مارکیٹوں میں ٹھہراؤ نظر نہیں آئے گا وہ بھی مسلمان ہے جو جا رہے ہیں جو آ رہے ہیں جو خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہے اور جنہوں نے اللہ کے گھر کا رخ کر لیا وہ بھی مسلمان ہے آپ اسے کبھی کہیں کہ آپ مسلمان نہیں وہ گلے فٹ ہو جائے گا کہ میں غیر مسلم ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو چیزوں سے آگاہ کیے ہیں اور یہ دونوں چیزیں ایسی خطرناک چیزیں ہیں ایسی مہلک چیزیں ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں اور انہی ایسے ہی ذہن میں بٹھانا پڑے گا جیسے دو چیزوں کا مریض اپنے پرہیز کو ذہن میں بیٹھاتا ہے اپنی طبیعت کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے وہ بھولتا نہیں ہے ایک وہ مریض ہوتا ہے جس سے آپ بلڈ پریشر کہہ لیں دوسرا شوگر داپتے ہو پروگرام ہو کھانے پینے کا ہو جیسے کسی نے کہا بولا نہیں یار میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا موت سے ڈرتا ہے زندگی ختم ہو جائے گی طبیعت خراب ہو جائے گی کیسی چائے کا آڈر دو کہتا بھی کی میٹھے کے لیے یا وہ کولڈ ڈرنک کے لیے ڈائٹ پھر کیا ہو گیا یار کھاؤ پیو موج مارو نہیں میری ایک دم شوگر جو ہے وہ اپ ہو جائے گی میرا جو ہے بی پی شوٹ کر جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا شوگر اپ ہو جائے گی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کھاؤ نہیں کھاتا روکھی پھیکھی سلاد پہ گزارا کر لے گا یہ انسان اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے یا بچے گی اس طرح کیا انسان پرہیز کر کے اپنی زندگی کو بچا لے گا نہیں بچے گی جب اس کا وقت آئے گا ٹائم آئے گا اسے خبر بھی نہیں ہوگی پرہیز کسی سے ہمیں کرنا چاہیے اسی طرح کرنا چاہیے پرہیز لیکن اللہ کے کاموں میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا جہاں اللہ نے کہا وہاں ہم پرہیز نہیں کرتے جہاں کسی غیر نے کہہ دیا وہاں پرہیز ہو جاتا ہے اصل زندگی جس کے ہاتھ میں ہے اس کی ہم بات نہیں مانتے اور جس کے ہاتھ میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہم اس کی لب کہہ دیتے اللہ رب الزر نے فرمایا کہ یا اے ایمان لا تمہیں باد نہ کر دے تمہیں تباہ نہ کر دے تمہیں ہلاکت میں نہ, نہ ڈال دے تم اپنے آپ کو برباد نہ کر بہننا سب سے پہلی چیز کیا ہے جو ہمیں الا کرنے والی ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے جو ہمیں تباہ کر دے گی فرمایا موالوں کو تمہارے مال تمہاری دولت یہ تمہیں تباہ نہ کر دے اسے دیکھنا اور دیکھ کر جو اسے استعمال کرنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس طرح وہ دو بیماریاں ہیں لوگ اس دو بیماریوں کے مد نظر ان کے مد مقابل جو پرہیت ہیں اسے اپناتے ہے تو یہاں اللہ دوبارک بات اللہ نے بھی یہی کہہ دی ہے لا تلحکم لاتمحکم تمہارے مال تمہیں تباہ نہ کر دے کیا مال انسان کو تباہ کرتا ہے مال انسان کو برباد کرتے ہیں جی ہاں اللہ تبارک بادہ نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا اور پھر ایمانداروں کو خاص طور پر یہ مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ لا تو اموالکم تمہارے مال تمہیں تباہ نہ کرتے ہیں مال کی فراوانی اللہ تبارک باد نے فرما لا توجب کا اموالہم ان لوگوں کے مال تمہیں تاجو میں نہ ڈال دے تمہیں حیرت میں نہ ڈال دیں تمہیں پریشان نہ کرے کہ اللہ نے ان کو مال کیوں دے رکھا ہے آج مسلمان کبھی دیکھیں اللہ تعالی نے اس مال کے بارے میں ڈھیل دے رکھی ہے کافروں کے پاس غیر مسلموں کے پاس کتنا مال ہے کتنے وسائل ہیں بندہ سوچ نہیں سکتا اور ایک بیچارا اللہ اللہ کر کے تھک گئے ہیں نمازے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں حجے بیت اللہ کر لیا صدقات کرتا ہے خیرات کرتا ہے لیکن مال کے لحاظ سے اسے کم ہے اللہ تبارک و بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ لوکانت دنیا تا دل ونا بہ جتی اگر اس دنیا کے ساز و سامان کی دنیا کے وسائل اور دنیا کی اگر اللہ کے یہاں کی قدر و قیمت ہوتی ما سکا تو کوئی کافر جو ہے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پی سکتا ایک پانی کا گھونٹ بھی کسی کو نصیب نہ ہوتا جو اللہ کی نافرمانی کرتا اللہ اسے روک دیتا جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا اللہ اسے روک دیتا لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور اس کی قدر و قیمت کے حوالے سے انسان دیکھتا ہے کائنات کے امام محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا میت اصلاس تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں تین چیزیں اور تین میں سے فرمایا کہ اہل ہو وہ مال ہو وہ اس کا اہل اس کا مال اس کی اولاد عمل یہ عمل جاتا ہے اس کا اب یہ تین چیزیں ہیں اس کے اہل ہیں دو صاحب بیٹے رشتے دار یہ سارے اس کے حل میں آ فرمایا پر مال ہوں اس کا مال بھی جاتا ہے اور اس کا عمل بھی جاتا ہے بس نام دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ویب کا واحد ایک چیز باقی ہوتی اور ایک چیز جو باقی رہتی ہے وہ کیا ہے فرمایا کہ عمل انسان کا عمل ہے اور دو چیزیں جو واپس آئی ہیں وہ دو چیزوں میں سے کون ہے کیا ہے دفنانے والے سارے اسے بیچارے کو قبرستان میں دفن کر کے واپس پلٹ آئے اور وہ میت کی جو پہچان سیٹھ کے نام سے کوٹھی والے کے نام سے بنگلے والے کے نام سے یا فلان سیٹھ چودھری رئیس کے نام سے ہو رہی تھی اور وہ بھی واپس آ گیا الاد کے نام ہو گئی ختم ہو گیا نام و نشان اس کا اب اس کا مالک بھی اور بن کے بیٹھ گئے ہیں قبر میں کون گیا ہے اس کے ساتھ کوٹھی دفن ہوئی مال دفن ہوا بینک بیلنس جمع دفن ہوا پراپرٹیاں اس کے ساتھ گئی ہیں نہیں دنیا اتنی بے رحم ہے اپنے اپنے اس کے اولاد اس کی اس کے بھائی اس کے بیٹے اس کے کتنے بے رحم ہیں ظالم ہیں انسان سوچ نہیں سکتا اگر سر پہ رومال تھا تو وہ بھی اتار لیا ٹوپی تھی تو وہ بھی اتار لی کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار लिए اتر گئے تو فا بھی ہاں ورنہ پار کے اتاریں گے کاٹ کے اتاریں گے दिया چادروں میں لپیٹ دیا کسی کو خیال نہیں آیا یہ تو था لگی तो پہنتا تھا یہ تو بہت عمدہ था کی سلائی پہنتا تھا بڑے کڑھائی والے کرتے پہنتا تھا بڑی रखता ٹوپی پگڑی رمار رکھتا تھا اس کے ساتھ کچھ تو لگاؤ رہنے کے لیے سوفا سونے کے لیے بیڈ اور فون کا گدا یہ کون رکھے گا سید مسود رضی اللہ تعالی بیان اللہ اللہ ایک بار چٹائی پہ سوئے ہوئے بیدار ہوئے اور جب ہم نے دیکھا کہ آپ کی کمر پہ چٹائی نے نشان ڈال دیے ہیں چٹائیاں بھی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ہماری ہیں موٹی کجی کی رسی کی چٹائی یا موٹے موٹے پتوں کی جڑائی جس پہ انسان لیٹے تو نشان ڈال دے <coughs> اتہ میں جب پاؤں بچھاگے بیٹھتے ہیں اس میں بھی وہ چپ جاتی ہیں نشان ڈال دیتی ہیں اللہ کے نبی کی کمر پہ وہ نشان تھے کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے ہم بہترین کوئی گدا نہ بنا دیں تاکہ آپ اس پہ آرام فرمایا کریں جس میں بھوسا ڈال دے کپڑے ڈال دے کوئی اور چیز ایسی نرم ڈال دے کہ آپ کے آرام کے لیے گدہ تیار ہو جائے گا آپ نے کیا کہا مسانی کا مسانی غریب ہے. میری مثال تو ایک مسافر کی مثال ہے مجھے ان گدوں سے کیا لینا دینا مجھے اس آرام سے کیا لینا دینا ٹھیک ہے سسکانے کے لیے سویا ہوں لیٹا ہوں کمر سیدھی ہو گئی نیند ہو گئی بس بیٹھ گیا پھر آپ کا یہ حکم کل فر دنیا کا اندر کا غریب آپ سبھی ایک مسافر جو ہے سفر کے دوران جہاز میں سفر کرے ٹرین میں کرے گاڑی میں کرے بس میں کرے ٹوٹی ہوئی سیٹ ہوگی تو بیٹھ جائے گا خراب سیٹ ہے تو بیٹھ جائے گا جو بھی نظام ہے جس طرح کا ہے ویسے کا ویسا اس نے اس پہ سفر کر لینا ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سیٹ اٹھاؤ نہیں ڈالو میرے لیے پہلے میں گدیاں صحیح کراؤں اس کی اس کی صفائی ستھرائی کراؤں تو پھر پتہ ہے سب کو اپنا سامان ہم نے باندھ رکھا ہے بیگوں میں بستوں میں ڈال رکھا ہے اور ہم نے یہ سفر کرنا ہے جہاں ہماری منزل آ جائے گی ہم نے اٹھا کے چلے جانا ہے یہ سیٹیں یہی گی یہی رہ جائے گی یہ گاڑی آگے چلے جائے گی ہم باہر رہ جائیں گے پیچھے یہ دنیا ایسے ہے یہ ایک انسان کی زندگی ہے انسان سانس لے رہا ہے دنیا میں جب تک اس کے سانس ہے یہ دنیا میں ہے اور جب اس کے سانس ختم ہو جائیں گے تو دنیا میں کوئی رکھنے کو تیار نہیں کوئی رکھنے کو تیار نہیں نہ تو بیوی کہے گی کہ میرا شوہر ہے کہاں دفن دفن دفنا دفنا دفن دفن دفن دفن رہے ہو کہاں اسے مٹی میں دبا رہے ہو بیوی بھی نہیں کہتی بیٹا بھی نہیں کہے گا بیٹیاں بھی نہیں کہتی بھائی بھی نہیں کہتے کوئی نہیں کہے گا سارے کہیں گے کہ جلدی کرو ٹائم رکھو جنا دے کا کتنے بجے کا ٹائم ہے لوگوں کو بتا دو کہ آج ہم نے اپنے کو اٹھا کے گھر سے نکالنا ہے بس ہمیشہ کے لیے نکالنا ہے دوبارہ یہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا رونا دھونا چند دن کا رہے گا دیکھیں انسان کے اوپر اللہ نے کیا موت تاریخ کی ہے ایسی جدائی انسان سوچ نہیں سکتا دنیا کے کسی کونے میں انسان چلا جائے واپس آنے کی امید ہوتی ہے لیکن یہاں جو چلا جائے اس کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور پھر اللہ تبارکی بات تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ لا تل حکم واہ دوسری بیماری اولاد یہ دو چیزیں ہیں دونوں چیزیں چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تل تمہیں ہلاک کر دیں گے تمہیں برباد کر دے گی ان سے بچنا ہے پرہیز کرنا ہے تم نے ان کی ڈائریکشن کو صحیح کرنا ہے ان کی سمت کو درست کرنا ہے ان کو تراشنا ہے تربیت کرنی ہے سمجھانا ہے دین کے راستے پہ کھڑا کرنا ہے اور اپنے لیے کچھ بنانا ہے اور یہی ایک چیز ہے دونوں چیزیں کارآمد بھی ہیں اور نقصان دہ بھی ہے یہی مان ہے اگر انسان اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اس کے لیے جاریہ ہے یہی اولاد ہے اگر صحیح تربیت ہے تو مرنے کے بعد اس کے اعمال کا جہاں سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اسے سے فائدہ پہنچانے کے لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مادر انسان ام کا عمل ہو جاریہ ستکچاریہ ہے علم ہے او والا دن سال ہین او والا دن سال ہین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے اگر ایسی بدبخت اولاد ہے جو سال نہیں ہے دعا اپنے لیے نہیں کرتی تو ابا کے لیے دعا کہاں سے کرے گی خود کبھی نماز نہیں پڑھی قرآن نہیں پڑھا ابا کے لیے کیا کریں گے رسومات لو کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی فائدہ نہیں کچھ کرنے کا فائدہ نہیں کائنات کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا وَلَدٍ صالحن يدعو لہو. نیک اولاد جو دعا کرے گی عمل کرے گی نیک کرے گی اللہ تو بار کی اس سے فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ مال اس کی محبت نے انسانوں کو تباہ کیے ہے رات دن انسان بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے لیکن اس کی پوری نہیں پڑھتی پوری کب تک نہیں پڑے گی قرآن کریم نے کہا اللہ کو متک آسر کو مت کبھی اس پہ غور کرے اللہ کیا کہتا ہے اللہ تمہیں ہلا کر دیے ہیں کسی نے مال کی کسرت نے مال کی کسرت مال جمع کرو بناؤ کب تک بنائے گا کہاں تک بھاگے گا المقابر یہاں تک کہ یہ قبروں میں جا پڑیں گے لیکن مال کی کثرت کوئی فائدہ نہیں پہنچا انسان لگا رہے گا لگا رہے گا بھاگ رہا ہوگا دوڑ رہا ہوگا لیکن اس کی پوری نہیں پڑے گی کائنات کے امام محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان آدم آباد یا مار لب تال اگر اس ابن آدم کے لیے دو جنگل دو بھرے ہوئے مال کے اس کے پاس ہو لب تگا سال سا تیسری کی خواہش جان کرے گا دو سے کیا بنتا ہے قرآن نے کیا برسات فرمایا کہ متا الحات دنیا انسان کی اندر یہ محبت کے انسر اللہ نے رکھ دیے انسان کو ایک دلدل دل میں کھڑا کیا ہے کائنات کے ماں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دارہ پر خطا خطن مربع نے ربا خط کھینچا اس کے درمیان میں ایک خط کھینچا سیدھا اور پھر بائیں طرف دائیں طرف راستے نکال دیے صحابہ گرام کو مخاطب پر کے کہا کہ تم جانتے ہو حل تدرون جانتے ہو کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول فرمیا درمیان والا جو خط ہے یہ انسان ہے چاروں طرف سے جو گولدارا بنایا گیا ہے اور اس سے راستے آ رہے ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں یہ انسان کے لیے اس کی خواہشات ہیں یہ تباہیاں ہیں بربادیاں ہیں یہ ہواسات ہیں انسان کے لیے اب انسانوں سے انسان نے بچنا ہے انسان ایک ہے اس کے اندر کتنی خواہشات ہیں کتنی آرز ہوئے اور تمنائے ہوئی اسے بھرا پڑا ہے انسان لیکن انسان نے کنٹرول کرنا ہے اس خواہشات کو دبانا ہے اس دبانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقے ہمیں بتا دیے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وظائب بتا دیے ہیں وہ امر بتا دیے ہیں ایک انصاری صحابی نے سوال کیا اللہ کی رسول یا نبی اللہ من عقیس و حضم اناس اقیس سمجھدار دانا ہوشیار سیاح کون ہے سب سے زیادہ وہ ہزم اناس سب سے زیادہ حوصلہ مند بندہ بڑا بردبار بندہ حلم رکھنے والا سوچ بچار سے کام کرنے والا کون ہے لوگوں میں سے آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے والا سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور فرمایا کہ وہ استعداد موت موت کی تیاری کرنے والا موت کو یاد کرنے والا موت کی تیاری کرنے والا یہ سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہے الکئی سم دار نفس ہوں وہ عامر علیما نفسا کہ سمجھدار انسان وہ ہے عقل مند انسان وہ ہے جو ایسا عمل کرے جو اسے قیامت کے دن مرنے کے بعد کام آئے اللہ نے فرمایا کہ تبار کی بات سے مال کی کثرت نے انسان کو تباہ کیا فرمایا کہ ہم نے یہ مزین کر دیا انسان کے لیے آراسا کر دیے آسان بنا دیے ہیں اس کے اندر یہ خواہشات ہیں عورتوں کے ساتھ محبت مال کے ساتھ محبت اور پھر بیٹوں سے محبت یہ ساری محبتیں ایک انسان کے اندر ہیں یہی انسان کو تباہ کرتی ہیں کتنے ایسے کام ہیں جو گھروں میں خلاف شرع ہو جاتے ہیں لوگ کر جاتے ہیں کس وجہ سے کر جاتے ہیں کون کرواتا ہے باہر سے آ کے کوئی نہیں کرواتا پہلے تو بیوی بولے گی بیوی کی بیٹی کو تیار کر لے گی تم بھی اپنا کو کہو یہ ہونا چاہیے ایسے کیسے ہوگا یہ ناممکن ہے لوگ کیا کہیں گے بیٹا بھی تیار ہو گیا بیٹی بھی تیار ہو گئی ایسا ایسا بابا جی کا گھیرا تنگ کر دیا شادی بیاہ کی رسموں میں سے ہو قوم علاقے کی رسوم میں سے ہو کوئی اور کام ہو سے گرا تنگ کیا آہستہ آہستہ بیٹے نے بھی کہنا آپ کیا بات ہے ابو آپ کہاں پرانی سوچ ہے آپ کا پرانا دماغ ہے آپ کا پرانا ذہن ہے وہ دور ختم ہو چکے ہیں آج دیکھیں کتنا فاسٹ دور چل رہا ہے لہذا اس کے کرنے میں کیا حرج ہے بیٹی نے ابو ہو جا ہونا چاہیے بیوی بی تو پہلے ڈنڈا لیے کھڑی تھی وہ بےچارا مجبور ہو جاتا ہے سارے ایک طرف ایک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ میں اوروں کو ملا لیا مامو آگے کھالو آگے چاچو آگے ساروں نے دبا دیا یہ کتنا دین دیندار بے کام کرے گا یعنی یہ شیطان اس طرح حملے کرواتا ہے بندے پہ وہ چیزتا رہے گا کہ خلاف شرا کام نہیں ہونے دوں گا لیکن اس کے فائدے اتنے بیان کر دیں گے پریشر اتنا ڈالوا دیں گے چاروں طرف سے گھیر لیا اللہ سے دعا کرنی چاہیے جب انسان یہ دعا نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا آج ہم سوچیں کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی کہ رب ربلی من والے یا اللہ نے کلا دے کبھی دعا کی ہو مرد ہے عورت ہے بچے ہیں شادیوں کے بعد کیا ہوتے ہیں کیا ہم نے وہ مصنور مظاہر پڑھے ہیں جو پڑھنے چاہیے تھے کبھی اللہ کے آگے چھولی پھیلائی ہے کہ اللہ اولاد کو نیک بنا دے ان کی تربیت نے کبھی توجہ دی ہے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بنانا کیا ایسے اپنے لیے ایسے بہتر بنانا ہے یا زہر بنانا ہے جب ہم نہیں کام کریں گے تو اولاد ہماری ایسی ہوگی پھر اللہ تبارک مطالعہ سے ہم یہی دعا کرتے اکثریت یہی دعا کرتے ہیں اللہ اولاد دے دے جیسی بھی دے دے دے دے پھر اللہ دے دیتا ہے پھر وہی اولاد باپ کے گرے با میں ہاتھ ڈالتی ہے پھر وہی اولاد باپ کو گھر سے بے دخل کرتی ہے پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ اتنی نا فرما اس کو فرما برداری کا پتہ ہی نہیں ہے بنیاد ہم نے غلط کر لی ہے تو مال کی محبت میں انسان تباہ ہو جاتا ہے کاروبار میں لگا ہوا ہے حلال حرام جائز نجائز کتنا نفع لینا کتنا نہیں لینا جھوٹ پہ جھوٹ بولنے ہیں کسی بازار میں چلے جائیں کوئی سا بھی آئٹم لے لے آپ آپ کو کوئی بھی ایک نمبر نہیں دے گا دو نمبر چیزیں اٹھا کے قسمیں کھاتے ہوئے بیان بازی درازی کر کے آپ کو مطمئن کر دیں گے کہ یہی اصل چیز ہے بجا دولت کمانی ہے کتنا بھی آپ دیندار چہرہ دیکھ کے اس کے پاس چلے جائیں اور وہ حقیقت میں بچو ہے وہ زہر سے بھرا ہوا ڈسے گا ڈنگ مارے گا انسان پریشان ماتھا پیٹے گا کہ میں نے کیا کر لیا ہے وجہ کیا ہے کہ انسان اس مال کے پیچھے نکلا ہے اور پھر یہی حال ایک دکاندار فیکٹری کا مالک کارخانے کا مالک گھر کا سربراہ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتا کبھی بیٹے کو کہا ہو دین کے لیے کام پہ نہ جائے دکان نہ کھولے تو بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اسکول نہ جائے کالج نہ جائے تو ہے کبھی پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی بیٹا ٹیوشن کیا تھا اسکول گیا تھا فلاں کام کر لیا فلاں کر لیا سارا پوچھ لیا بیٹے سے یہ نہیں پوچھا کہ بچے نماز پڑھی زور کہاں پڑھی اثر کہاں پڑھی مغرب کہاں پڑھی یہ نہیں پوچھنا تو بچے نے پھر وہی کام کرنا جس کی بات پرس ہوگی جس پہ چھڑکیں ملے گی بچے نے وہ کام کرنا ہے اور جو پوچھا نہیں جائے گا بچہ وہ کام بھی نہیں کرے گا اور اگر یہی کام ماں باپ سختی کے ساتھ کہ بیٹا سارا کام رہ جائے لیکن نماز نہیں رہنی چاہیے بیٹا سارا کام رہ جائے قرآن کریم کی تلاوت لازمی کرنی ہے ایک رکو کر لو آدھا کر لو کرنا ہے اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے دیکھے گھروں کا ماحول کیسا بنتا ہے کس طرح اللہ کی رحمتیں کس طرح اللہ دیتا ہے لیکن ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں اسی لیے اللہ تبارک کی بات نے کہا کہ اللہ تو ذکر اللہ اللہ کا ذکر کہاں گیا اس کا کچھ علم نہیں بسم اللہ کہتے ہوئے ماشاءاللہ کہتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے انسان کتراتا ہے اگر سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہے بھی تو صرف اس مقصد کے لیے کہ دکان میں برکت ہو جائے وہاں تختی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک وہ آپ کے دل میں نہیں ہے جب تک وہ آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہے جب تک وہ آپ کے عمل کا حصہ نہیں بنتا لکھنے سے کیا فرق پڑے گا اللہ کو نہیں پتا کس نے تختی لڑکائی ہوئی ہے کرتا کچھ نہیں ہے اللہ کو علم ہے اللہ بے خبر نہیں ہے دکانوں میں قرآن رکھا ہے لیکن وہ رکھا رکھا ہے پڑھتا نہیں اگر پڑھتا ہے تو نیت کیا ہوتی پیچھے کس کس لیے پڑھ رہا ہے عبادت کے لیے یا برکت کے لیے دیکھ لو دکانوں پہ آتے ہیں بہت سارے مل جاتے ہیں سو روپیہ مہینہ دو سو روپیہ مہینہ پانچ سو روپیہ مہینہ جس طرح کے پیسے ویسا بدہ مل جاتا ہے وہ ہر روز آئے گا آپ کی دکان پہ بیٹھ کے جھٹکے دے کے چلا جائے گا قرآن پڑھا گیا خود نہیں پڑھتا بندہ رکھ لیا ہے نماز کے لیے بھی بندے رکھے جا سکتے ہیں زور کی نماز دو سو کی اصر کی سو کی مغرب کی تین سو کی عشاء کی نماز فجر کی نماز پیسے دے کے پڑوان جب قرآن پڑھا قرآن پڑھایا جا سکتا ہے قرآن خامیاں ہو سکتی پیسوں سے تو نماز کیوں نہیں ہو سکتی یہ بھی ہو سکتی ہے ایسا ایسا یہ بھی ایک آ گا سامنے کہ نمازے پڑھ والو ہمیں دے کے قبرستانوں تک کے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں وہ قبرستانوں میں گھوم کر قرآن پڑھتے ہیں اس کی بھی پیسے انسان خود کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے سارا کام جو ہے وہ مزدوری پہ ہو جائے گا تو کس طرح اللہ تبارک بات ان کے حالات کو درست کرے گا فرمائے کہ ہم ذکر اللہ تمہیں تمہارا مال گاگ تمہاری محبت تمہاری تجارت تمہارا لین دین کا معاملہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے اللہ کا ذکر سے مراد صرف نماز ردا نہیں حلال حرام بھی ہے جائز ناجائز بھی ہے غلط پیانی بھی ہے صداقت بھی ہے ذکر سے مراد اللہ کی شریعت ہے اللہ کا قانون اور اصول ہے اللہ کا قاعدہ ہے یہ ساری چیزیں اس ذکر میں شامل ہیں قرآن کریم نے فرمایا اند اللہ ذکر بین اللہ حافظ یہ قرآن کریم ذکر ہے فرما کہ جب ایک, ایک انسان ایسا کرے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے جس نے ہمارے ذکر سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذکر نہیں اس سے مراد شریعت ہے قرآن کریم ہے جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے وہ سارا کچھ مراد ہے صرف تسبیح نہیں لالا کا ورد نہیں کوئی اور ورد نہیں اس ذکر سے مراد پوری شریعت ہے, ہے جائز ناجائز ہے یہ ساری چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا کہ من آ رہا ان ہمارے ذکر کے قانون سے جو ایرا کرے گا منہ مو موڑے گا فائن لَهُ ہو معیشت اس کی معیشت کو ہم تنگ کر کے رکھتے ہیں پریشان رہے گا کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا واہ ویلا کرتا رہے گا مارا مارا پھرتا رہے گا اور اس کی ہوش و حواس گم ہو جائیں گے انسان اللہ سے غفلت میں چلا جائے گا وہ ناشرہ یومل قیامت آما قیامت کے دن اس کی آنکھوں کی برائی سلب کر دیں گے اندھا کر کے اٹھائیں گے اور کہے گا یا یارا ہے شرطنی اے اللہ مجھے آج نابینا کر کے کیوں اٹھایا ہے اللہ کہے گا کدا لکھا اتھ کا آیا تیتا آیتیں آئی تھی تیرے پاس ہمارے فرامین آئے تھے تیرے پاس ہمارے حکم آئے تھے لہذا لہٰذا نے کیا کیا فنسی نے اسے بھلا دیا بدا لکھا یوم تن سا آج ہمیں تیری فکر نہیں ہے اور انسان خور کریں کہ اللہ کبار کے بعد نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ یا تو حکم ام والد حکمال جس نے یہ کر لیا کہ مال کی محبت میں شریعت کو چھوڑ دیا یا جس نے اولاد کی محبت میں شریعت کو پامال کر دیا فولا کا یہی خسارے والے ہیں گھاٹے والے لوگ یہی ہوں گے اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے فرمایا کہ من دنیا ازرع ازرع جس انسان نے اپنی دنیا کے ساتھ محبت کی اس نے اپنی آخرت کے ساتھ نقصان کر دیا ہے وہ من احب آخرت اور جس نے آخرت کے ساتھ محبت کی ازر دنیا اس نے دنیا کو نقصان پہنچا دیا دنیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے آئی کرنے والی چیز ہے انسان کو چھوڑ دینے والی چیز ہے انسان کو تنہا جو ہے تین چیزیں گئی تھی ایک باقی رہ گئی وہ کیا چیز ہے وہ کیا کرے گی جائے؟ وہ اس کی نیکیاں وہ اس کی عمل ہے قبر کی سختیوں سے قبر کے اندھیروں سے کے پچھو سے سانپوں سے مصیبتوں سے بچانے والا اس کا عمل ہے اور یہ اللہ تبارک بات سے باقاعدہ طور پر جھگڑا کریں گے نماز آئے گی روزہ آئے گا قرآن آئے گا نیکی آئے گی کہ یا اللہ نہیں یہ ہمیں اپنانے والا تھا یا اللہ انہوں نے ہماری حفاظت کی ہے اللہ تبارک با تعالیٰ ان کی وجہ سے اسے معاف کر دے گا قبر کی آسانی ہو جائے گی اللہ تبارک ماتعہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے جو ہمارے اندر غلطیاں کتایاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے